فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی, الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وآلہ وسلم. یاد رکھیے کہ احد جو ہے جنتی پہاڑ ہے مدین پاک کے اطراف میں ہے اور کئی کلومیٹر پر اس کا رقبہ کئی کلومیٹر میٹر تک پھیلا ہوا ہے بارہا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے مبارک قدم چومنے کا اس کو شرف حاصل ہوا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے ہم عرد سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا عہد پہاڑ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ماہ رضا شروع ہو گیا سفر المظفر اعلی حضرت فرماتے ہیں اس عہد پہاڑ پر آکال علی سلاۃ اسلام تشریف لائے نا تو یہ عہد پہاڑ ہلنے لگا تو اکا علسلا اسلام نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمائے کہ عرد ٹھہر جا تج پر ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید نبی آپ علیہ السلام اور صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالن اور شہید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فاروق عظم یا فاروق اعظم یہ دونوں تھے دو شہید ایک صدیق اس طرح اللہ حضرت اس کو نظم کرتے ہیں ایک ٹھوکر میں اون کا زلزلہ رکھتی ہیں, ہیں کتنا وقال ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقال برے اڑیاں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جنتیوں کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ ہوگی دیدار الہی صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 181 سو اکیاسی حضرت سعد سہیب ربی اللہ تعلّہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ عزل فرمائے گا کیا تم وہ چیز چاہتے ہو جو میں تم کو زائد دوں عرض کریں گے یا اللہ تو نے ہمارے منہ اجیالے نہ کر دیے کیا تو ہم کو جنت میں داخل نہیں کر دیا ہم کو آگ سے جہنم سے نجات نہ دی اللہ تبارک کا تعالی حجاب اٹھا دے گا یہ رب عز وجل کا جنتی لوگ اللہ تبارہ کا تعالی کی ذات پاک کا نظارہ کریں گے تو جنتیوں کو کوئی چیز اللہ تعالی کے دیدار سے زیادہ پیاری نہ دی گئی پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کا تلاوت کی پارا گیارہ یونس آیت نمبر چھبیس لین بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زائد سبحان اللہ اللہ تمہارے کو تعالی جنتی نعمتوں کے علاوہ جو نعمت عطا کرے گا جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اعمال کی جزا کے طور پر نہیں ہوگی بلکہ خاص اللہ کی عطا ہوگی وہ کیا ہوگی وہ نعمت رب کا دیدار اب جنتی کیا عرض کریں گے یا اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہوگی ان نعمتوں سے زیادہ کون سی نعمت ہوگی تو نے ہمارے چہرے روشن کیے نعمتوں کے مرکز جنت میں داخل فرمایا ہر طرح کی راہتیں جہنم سے بچا لیا تیرے نام پر ہماری جانے قربان اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا تو جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی بکیہ نعمتوں میں عدل کا ظہور اور اس نعمت میں فضل کی جلوہ گری ہوگی سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت بھی فرمائے اور اپنے کرم سے فضل سے ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے بعض جنتی ایسے ہوں گے وہ صبح و شام اللہ تعالی کا دیدار کریں گے سبحان اللہ ترمیمزی شریف حدیث نمبر دو ہزار سو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا وہ ہوگا جو صبح و شام اس کے ذات کے نظارے کرے پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے پارا انتی سور قیامہ کی عائد نمبر 22 تیئیس کی تلاوت فرمائی وہ <سلام> جو کچھ منہ اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے تو جنتیوں کو جنت میں رب کا دیدار ہوگا اور یہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے سب سے بڑی نعمت ہوگی اور ہوگا حسب مراتب کسی کو اللہ تبارک کا وطاعلی کا دیدار ہفتہ وار ہوگا کسی کو روزانہ دو بار سبحان اللہ اور جب مومن بندے مومن اللہ کے بندے جنت میں جانے والے ایمان والے آمال صالحہ والے جب جنت میں جائیں گے رب کا دیدار کریں گے تو کسی نعمت کی طرف توجہ نہیں کریں گے سبحان اللہ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو چوراسی مالی جنت نبی رشمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ جنتی لوگ اپنی نعمتوں میں ہوں گے اچانک ایک نور چمکے گا وہ سر اٹھائیں گے جنتی لوگ اچانک اللہ تعالی ان پر ان کے اوپر سے متوجہ ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا تم پر سلامتی ہوئے جنت والو یہی وہ رب کا فرمان ہے سلام پارا سورہ یاسین آیت نمبر اٹھاون ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا پھر ان کی طرف اللہ تعالی نظر فرمائے گا جنتی رب تعالی کو دیکھیں گے تو جب تک رب کو دیکھتے رہیں گے کسی نعمت کی طرف التفات نہیں کریں گے توجہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ ان سے حجاب اللہ تعالی حجاب فرمائے گا اور اس کا نور باقی رہے گا تو جنتی لوگ جنت میں پھل کھانے میں بچوں میں خدام میں نعمتوں میں مشغول ہوں گے اب نور کی تجلی کی جھلک ہوگی سبحان اللہ تم پر سلامتی ہو اے جنت والو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یعنی تم ہمیشہ ہر آفت سے سلامت ہو یہ اللہ تعالی کے ایک کرم کا اظہار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رشمت فرمائے گا سبحان اللہ بخاری شریف حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو انچاس سید عالم نور مجسم شاف اے امم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا اے جنتیوں جنتی عرض کریں گے لبئی یا رب ہم حاضر ہیں بندے ہیں تیرے اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم خوش ہو گئے جنتی عرض کریں گے ہم کیوں خوش نہ ہوں یارب تو نے ہم کو وہ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہ دیا اللہ تبارک و بہت فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی اعلی افضل نعمت نہ دوں جنتی ارض کریں گے یارب اس سے افضل کون سی چیز ہے اللہ تبارک و بہت ارشاد فرمائے گا تم پر اپنی رضا نازل کروں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا سبحان اللہ ایف بغیر حساب. آمین. آمین. صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک جو میں نے عرض کی اس کے تحت لکھتے ہیں آج ہم یہاں رب کو راضی کر لیں وہاں ہم کو رب خوش فرمائے گا سبحان اللہ چند روزہ زندگی اللہ کی رضا میں گزاریں اللہ تو دے جنتی کیا ارض کریں گے یارب ہم کیوں نہ خوش ہوں تو نے ہم کو وہ دیا جو مخلوق میں کسی کو نہ دیا یعنی وہ نعمتیں یا اللہ تو نے ہمیں دیں جو تو نے فرشتوں کو بھی عطا نہیں اے اللہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو جنات کو بھی نہ دیں کسی مخلوق کو نہ دیں اور اللہ تبارک کو تعالیٰ فرمائے گا اس سے بھی اعلی افضل نعمت نہ دو. یا رب اس سے کوئی افضل چیز ہماری عقل میں نہیں آتی ان نعمتوں سے بہتر کون سی نعمت ہو سکتی تو نے اتنی اعلی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے سبحان اللہ تو اللہ تبارک کو تعالیٰ کیا فرمائے گا تم پر اپنی رضا نازل کروں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا سبحان اللہ اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر وردوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ وطالہ جب فرمائے گا کہ تم پر رضا نازل کروں گا ناراض نہیں ہوں گا سبحان اللہ تو اس کے تحت مفتی صاحب نے لکھا اللہ تعالی کی رضا تمام نعمتوں سے اعلی ہے یہ رضا ہی بقا کا دیدار کا ذریعہ ہے جس سے مالک خوش ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی سبحان اللہ مفتی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالی کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور بندے کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ رب کے احکام اس کی بھیجی ہوئی تکالیف سے راضی رہتا ہے کبھی شکایت نہیں کرتا تو جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو بعض ایسے ہوں گے جب چاہیں گے رب کا دیدار کریں گے بعض کو روزانہ بعض کو ہفتہ وار کسی کو مہینے میں کسی کو سال میں اور بعض کو اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد رب بارہ کا واطع کا دیدار ہوگا اور یہ نعمت انہیں جنت کی سب سے پیاری نعمت لگے گی اور ہے بھی جب دیدار الہی کریں گے تو اللہ کے دیدار کی لذت ایسی ہوگی کہ وہ اور نعمتوں کی طرف توجہ بھی نہیں کریں گے مگر جو دوزخی ہوں گے کفار فجار اللہ کے اس کے رسول کے نافرمان جن سے اللہ ناراض ہوا نماز نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے حج نہیں کرتے زکوت نہیں دیتے ماں باپ کو ہیں اولاد کو دین نہیں سکھا رہے سود رشوت شراب نوشی نشے فلمیں ڈرامے گانے باجے دن رات اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو گناہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں اگر یہ جہنم میں گئے استقفر اللہ تو رب کی ناراضی والی بات ہے اور یاد رکھیے دو زخی اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے کفار کو جہنم میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا سورہ متفقین پاراتیس آٹ نمبر پندرہ ارشاد ہوتا ہے کل ان دل محجو ہاں ہاں بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں کون کفار قیامت میں کفار دیدار سے محروم ہوں گے مومنوں کو دیدار الہی ہوگا قیامت کے روز ہر شخص چاہے گا کہ اس کو اللہ کا دیدار ہو دیدار سے محرومی یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوگی مومنوں کو رب کا دیدار ہوگا مگر یہ کسی عمل کے بدلے میں نہیں ہوگا محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہوگا اور اس فضل کے لیے مفتی احمد یارخان نائمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز فجر و عصر کی پابندی کرنی چاہیے خاص طور پر یہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں دیدار الہی وہی کر سکے گا جس نے دنیا میں دل کی آنکھ سے جمال مصطفی کا نظارہ کیا ہوگا سبحان اللہ کلام الہی سب سے ہوگا مگر مومنوں سے رحمت کا کلام ہوگا کافروں سے غضب کا کلام ہوگا دیدار الہی صرف مسلمانوں کو ہوگا کافروں سے رب محجوب نہ ہوگا بلکہ کفار محجوب ہوں گے تو مومنوں کو دیدار ہوگا کفار کو آخرت میں رب تبارہ کا کا دیدار نہیں ہوگا امام مالک رضی اللہ تعالن ہو اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو دیدار سے محروم کیا تو دوستوں کو اپنی تجلی سے نوازے گا اپنے دیدار سے سرفراز کرے گا امام شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا سور متففین کی جو آیت پڑی گئی یہ آیت اس بات کے دلیل امام شافی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ تعالی کا دیدار کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رضا نصیب فرمائے دائمی رضا نصیب فرمائے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں نعمتیں عطا فرمائے سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار عطا فرمائے اپنی رضا عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم